غزل مرزا اسد اللہ خان غالب آواز و پیشکش راہل فاروق یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وشال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اتوار ہوتا تیری نازکی سے جانا کہ بندھا تھا اہد بودا. کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا غم اگرچہ جہاں گسل ہے پ کہاں بچیں کہ دل ہے گ میں گر نہ ہوتا غ میں کہوں کس سے میں کہ کیا ہے غم بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ کر کے دریا نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانا ہے وہ یکتا بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باداخوار ہو